الحمد لله صلى الله صلى الله وآله وآله وصحفين الذين اللهم ربنا عظيم وسبح الرسول نبي الكريم ان الله هو الذي قد هو اللهم صل علينا وسلم جن جل سے سفر ہوتا ہے اس عزيزة علامة أورالة مفتي محمد مراتب عليك سهد تجله سامحين السلام عليكم ورحمة الله مبرك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 قدم دہ آگان ہو اور آگان ہو مبارک ختم مرد اس شہبادی جنا بابا نے محلو جلسے دیب گزارے آلم اور لیا رام مندر تھا اللہ درگان مدد ہو گرو گرام کلام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہے او کرونا اور کرونا اور کا پرانا رہ زندگی کا حالات متعد مطابق توڑنا مت ہوئے جس وقت گھر ضرورت ہو گئے وہی حال گھر ولی औरत होना जी जरूरत होगी ना लिया आटे दारोखे मरे रहे सोने कपड़े लिया हो کا بھی اس گھر ہری حالات یقینی بن رہے ہیں جس خانہ بنیادی پرانا اور اس گھر ہری حالات یقینی نہیں پہلے کہ لوگ اور احوال اگر تومبر رسول نامال کر رہا مجرم بن رہا ہے سب سب کہ ہم, لوگ ہم لوگوں برسل برسل نبیؤں نبیؤں نبیؤں نے اس ممبر اسکول کو ذریعہ پاس بنا لیا سوال نبیوں میں سے یہ کام کسی جی نے نہیں کیا سوال نبیوں نے ماس اور سبپور کا ذریعہ نہیں بنایا سوال نبیوں نے اس کو لوگوں کے عقائد ہے اور آمار کی اصلاح کا ذریعہ سب جو ہے میں جو موضوع پیش کر رہا وہ دنیا کے پیش میں چکر کر پیش نہیں ہوا اور اس موضوع سنان ہی دوبارہ اور اندازہ لاؤ گے are... everywhere... <jährete> <س intuitively> ممبر اور مسلط ممبر اور مسلطے دلی لوگ وقت ہر بہت ضروری نار ان جناب دا دا دا دا موضوع کا دسرا گیا کرونے کے دوران کلم میں منظر آپ اور سامنے آیا کرونا کوونا آسمانی آسمان کے برباد کبھی اور تخلیق اعتبار سے ہر جانا مل رہا ہے میں نے چیز آ پال جان بند سادر ہو سبب تو پھر بندہ لے کرنا کرتا مسل دشمن لیکن وہ پتل بند نہیں مجرم بنے وہ موت لیکن بندن کا مجرم بنے اس عمل تو اسال من منوب کر बंदरम क्योंकि मारे कोई देखिए इसे तरह मुजरम आखना पेखो जरिया अपने आपसे मारे मरता है उसे कदई लाई का नफर भी बोलो حالانکہ ہے لیکن آتے اس طرح کرونا آسمانی عذاب نہیں سائنسی آزاد یعنی سائنس دانوں کی چھوڑا گیا جس, جس کے پیچھے چھڈیا گیا یوگیان کیوں چھیا گیا تاکہ ازمایا جائے کہ ساری مدرتی محنت نے سمجھ کے منہوساں یہ تو جا گیا اور کا پیدا ہوئے اور پرت والے روزر اے مساج مدارے اگر ایسی کس طرح بمار کو روزہ رکھوں گا مسجد کردرسے لہذا کسی نہ ہو کا بلکہ اس بماری سینسی اکنگا پایا چاہتے یار پیدا ہو سوچا کہ نہیں ہویا اس وقت نے کام کیا یہ ممکن ہے جائے برکت والے ہو ہو جانا کیا ایجوکی ہو سکتا ہے مسلمان صرف آ گل لاکھ لانا جان لوگوں پر جنہوں نے اس موقع کار جزام اور کوڑ اور کی بات کر دی وہ بھائی مان لو پہلے دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح کوڑ والے سے دور کیا جا رہا ہے یا برکت اور رحمت والی چیزوں سے سیا جا رہا ہے دیکھو دیکھو یہاں بول والے کا کیا تھا مجبور کا مسلمانوں میں نبیوں تو کم شروع کرنا کیا کسی نبی <زند> زند ایسے ایسے نبی نبی نفس آیا کدی ہو سک ہو سد لمبیا امام وسلم سیے بیماری حالت کدلی رسول تو نفر ہزور بمار چمبر ما مجھے بولو مرو کبھی انج ہویا ہوئے رسول بیمار امتی نفرت امتی بیمار رسول نفرت پر کیا نویل لیا ہومار ہوئے امتی دور ہو آیا ہوئے بمار نبی پیچھا بیٹھے بیٹھے مات بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے ماتے وہ بماریاں انگلش نکلے گا کوئی ایسا کہ نو سو بیالے کسی کو نبی نوتا دور کرنا پڑھا نبی بیمار ہومت دور ہوتی بیمار ہوبی دور ہوئی ہوا ہے مسلمان لگی ہوا میرے لاگا نے لگی ہوا ہے ادھر اگا پان بجائے کچھ ہل سور بج کے آن مسا دعا چل جائے گا رسالت رسالت اللہ نار سال سال آچاریہ جو بولو نا بہانا سچی یوسف علیہ السلام کا کڑتا چلیا باغ کڑتے لگا واپس آنا کیا نہیں لونا جدولہ نبینے دن آخان کسی ہوگا ہو گیا ہر مسلمان یہ ہے اور ہے کہ جی حضرت یا اس آخڑے واپس آئی کروڑوں لگایا جائے واپس آئی جائے کسی بھی جان نہیں اللہ اللہ یہ اس میں برکر محروم نہیں ہوئی وہ ہمیشہ برقرت تو بمارا بھی ہاتھ لایا ہر کوئی لیکن بیٹ بے خدا یہ گنا کفر گیا ہاتھ مبارک لو دے چوم لے وسان تے جدوں آخری درسی اساں مبارک نو حجرہ اسمد کے دسیا اے اوے امتیو برکت والی ہے این برکتوندی ہے لک منہوس ہاتھ لاون دے رہن برکت ہر ہل میری چھوٹوئی ہزور لزھی... فرد سب کی طرح سکھا اللہ نے میرا من سے اگارا کو یہ نامدار نے چھپن کا حکم فرمایا کہ نہیں فرمایا ہزور کافرا ہلایا دوبارہ ایک بھی نہیں انار کے گڑے نہیں اللہ دے میں بھی ڈسر ڈگ حضرت عمر یہ زخمی ہو جاؤ چپڑا چپل پہ چپل پہ فرمایا شریعت میں سعودی والوں سے پوچھتا ہوں سعودی والے کالا بڑا برابر ہو کالا لالا وہ دلے کوئی سی تو لیا کہ تب اب بولو تو کرو اللہ اللہ دربار یہاں بمار گھوڑا نہیں آیا اج تو بعد کے ماننے والے لوگ میں تمہیں کی قسم پسند کہتا ہوں آج کے بعد کسی دربار کے ساتھ مت لگ لانا دربار کے قریب نہ جانا اس کو بڑے بڑے بیماروں میں ہاتھ لگایا ہے کتنے تیرہ لانا یا تھا پورانش پر جگہ جگہ بیٹھو اللہ قرآن شادر پانی ور اللہ والسوفل لهم الرسول لوجد الله حسب برحیم الله فرمانا اللہ سونا فرمانا ولو جزنا لكم اگر اپنی جانا جس جسے بابی آدر نہیں جانا چاہیے دربار رسول سے نہیں جانا چاہیے اس نے بڑے جاب دینا ہوئی ہے اور پڑھنے بولو صحیح وہ آڈن کیا لینے جا ہے ہوئے نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے سانو سے اس نے جواب دے نے بریلی مولی ون ہو گئی اللہ فرمان بیٹھے تو حضور کے پاس آؤ تو ہم بھائی اللہ کے فرمان کے مطابق آتے ہیں تو میں پوچھنا شاید جواب دینے جاب نہیں دونوں بولنے نہیں گلے نہیں نہیں رہے رہنا ناپیاں ڈراما اللہ اللہ بولو تو صحیح اچھا ہوں پورے حضور کے جی جتے بھی جاؤ میرے خیال شریف تریف تاریف دربار <وی> <جاندے> <آمی> <سؤال> آنے رسول جانا نہیں مر کے مسیحے نماز مدرسے جانے نہیں تے مار پیا اوے گا اللہ فلانہ تے قران نو کہ کیوں فلانے کوما چلایا او میرے جو اون ہوے فتنہ تے کہندے مینوں چمبر جائے اللہ فلانہ تے ہو جائے جڑا قران تو لے کے رسول رسول توں کے قران مسجد تو کے کعبہ تک مسجد تک اوے دربار تو لے کے مدرسے تک مدرسے لے دربار تک آن سے چھ لاکھ کے مسلمان جو ہے میں یہ نہیں کہتا جائے میں یہ نہیں کہتا میں اپنا اسلام کروں نا لوگوں کو اپنا اسلام کو بتاؤں نا یہ تو میرا فرد لانا روزی غلط ہاں بولو لوگ بڑے بڑے مائیں رحمتہ اجکل ہر سارے مائیں بچے رحمتہ ساری مسی جگہ جگہ حقیقت نہیں جب لیا بندہ بابا مدین لکھ لانا لکھ لا دے جاری جیڑی ہولی ہو چھیاسول ہوئے درباد میرے دربابہ سر جا چبئی پوچھو بروبر ماسٹر جتنے امت مسلمان دور ہو پڑھائے نہ خدا نہ دربار مرین بنے حسین وہ کعبہ تو قابض مننال والا ہون لبڑی کی دعا شفا دی تو رحمت دے پہ ہو گیا بند رحمت دے ہر قوم کرنا کاپراں سانس دانا ایک سہیتی بیماری اللہ اللہ सैंसी बीमारी घर बंद یعنی جب سے بیمار نے ہاتھ لگا دیا تو مارو رو مارو مارو ہوں روز کسی رولا بمارو رو مارو مارو حضرس راؤں میں سرکار دو نبی شرما جیسے کوئی بیمار وہی بال مارکیٹ بارکو شاید ندی کم نہیں ہوتی بول بولو ویسے میری ٹھیک ہے دا بران کی بجائے اسے دکا دین سب پر نکل کے پونا رسولہ کری جو ہے اللہ ادھر خود کو بدل ہیں ارے بدلے کو بدلتے کراچی کراچی میں آئے بارے سوری لہذا کرونے کی وجہ سے ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਤੱਕ ਉਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇਲਾਮਤ ਦੀ ਔਰਾਂ ਇਧਰੋਂ ਫਤਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਛੇ ਲੱਗ ਰਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਮਾਦਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ اپنی جنگ لگ مکے دیا جدو حرم دیا سونے لگو مدی نے بندہ <سؤال> سی <سؤال> مکے اللہ نے رکھ لیا میں ہوں اپنے گھر کی رکھ لو حضور نے فرمایا اگر میں محمد کی تسلیم کرنا چاہ رہے تھے میری گل کی کرنا جب لے ایدی خبر پٹو ایدی خبر پر سونے دی سوٹی پئی ہونی ہے صحابہ فرماتے ہیں ایسا خبر پٹی دے ویکھیا سونے دی سوٹی موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ بڑے بڑے بیٹھے پر جو بھی مطلب ایسا لیائی آہ ایمان دارا جس کا پھر جس دو دو دو آزا پھر پچھل پچھلے گھر گیا اور حضور فربان تم مطلوب یا کیوں ذات کریم کا پھر رو جنہ جرو نہیں دیتا او کتےاں نے رب دے پر بند کر دیتا او جی حق مندا کھول کے رکھ دل سامنے آو ایتھے آ کے ٹپ ہتھ ہر طرف کوٹے تو جائے کافر تو ٹال پھکل محمد دے پڑا لیا تو نارائن کبھی نارائ سارا نارائن تحقیش ملا گول کبھی سخت بہال سمجھ دلناؤ بول نہیں مالو ہوا رول مکھا یہ جو سب سے اوچھا میں تالا بند کر دےوے اچھا میں تالا کھول دےوے تے فٹے منہ ایہو جی آزادی دا جڑی اپا بنانے ہیں تیرا نہیں رہیا اے تے انہاں دے ہتھ تیرا بوہ تیرے ہتھ ہونا نہیں نہیں نہیں نہیں میں مان گیا بھلے بھلے بھلے واہ واہ میں نہیں نبی مولوی دین بخش سو راضا دی کوئی تھا رب بھی کوئی تھا اور اپنے پیارے مجھے دہائی بے عطا کی ہے مجھے ن میرے واپر واپس چھ فٹاری اگر سامنے بیٹھے کرونے کا بہت مجھا جو کلمی بول اور سنو سنو سنو سنو ہر کابے لگے بماری کیونکہ کسے بمار کا ہاتھ لگا ہوا ہے لسلانہ جڑے قابل ہو تو مصلی اللہ علیہ رخانہ کر دربار لگنا ہے بماری آ جائیں بڑی سبزی آئی ہے نہیں سارے ہاتھ لگ بیٹا تھا بڑی ہاں سچی دسل جہزیاں پٹ رہے شام تک سگری پانی سکھا کدرا کرونے ہندوت مری بھی <cierabits> It's a little bit of durability, but is so recalled. What's happening? No Negative 3D. No 되어 no Later! No כמוarpSet has beenБ ממש! No항 Apatopsлушай! No항 Apatops are still alive! ਹਰ ਰੋਵਾਂ ਪੀ ਆਮਲ ਫਲਾਟ ਫਲਾਟ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੱਛ لوکری <hanging lại> سارا برکت جمع بار گئے منٹ لگتا سارے کو پہنچ گئے دونوں زیادہ शर्म नहीं आई पुरान हदीस रू बिगाड़ के करोरप ने वीजे नहीं मुकते مکے کی زندگی شریر پڑھایا یورپ والے بند ہو گیا کھڑنا پیا مکہ تے مدینہ شریف آ گئے میں ایتھے یار سے صحیح تساں وی کلمہ پڑھو گے جو رسول نے کلمہ پڑھایا وجہ کی ہے حضور دا بوہ باندھ گیا اپنا تواڈے واسطے باہر کلمہ ہو یا کلمہ ہو یا کافر فرق یا تواڈے جڑاڑا اپنے جی کو حکیت لاگے نہ جامی آرام دشمن ہونا کسے جنگ لفلے بٹے ہو سکتا ہے لہذا روزہ رسول یا رسول رب نے فرمایا ظلم کر بین تو تمہ کو آئے بچے اس کو تمہ کو وسیلہ بنانی میں سچی توبہ اللہ سے عرض کروں میں اللہ کرم لیکن اس کو بھی ضروری ہے ادھر نہ جانے پانا کہیں کوئی مصیبت ਤਲ ਆਪਣਾ ਬਣਾਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਲਾਲ ਕਾਫਰੇ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਸਾਤਾ ਕੇ ਜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ 100 ਸਾਲ خبردار بھول کے بھی دشمنوں سمجھ سجن کا اللہ اللہ دشمن رسول یہ دیکھتے نوے سجد ہم سے بہت ہے یہ اور گیا ہے چھکی کلائے میں کیا بابا چھکی تھی رو گنا میں ہمیں وہ چلاؤں باہمیں چھچوں میں نہیں رو میں میں بھی اسلام دی گل پڑا کرنا باہم ہاں جی دو میں وہی موت چھکی کلائے لیکن اسلام بیان کرنا یاد ساڑا فرد یاد کرنا اب بول دیگے ہوئے او او لین گوڑا فٹا دین گوڑا لینا اگلا اگلا کچھ مطلب میں نے گوڑا لینا پہ دینی کانو بیٹھینی نہیں نہیں رل دے لچانو بیٹھینی نہیں نہیں رل دی کھورو بیٹھینی نہیں نہیں رل دے پوسر بیٹھینی چلو ساری نی رل دی کوشتر دی باب اللہ نکھو ساندھا دلان بولوی لے لے لیکن مجھے جی مشرابا ایک بہت سے حدیث پاس صحابہ ایک بہت سے اہل بیت پاس سے جو یہودی قیدہ مان لینے دینی مان لینے چچی دی صاحب لینے ہوئیے کرونا ایتر بے محفور جانے لگنا صحابہ نبیانی تاری سے چو قرآن و حدیث سے چو اسلام چو بندہ ایتر بے بے بے سے معاملے اکھیا کوئی حدیث سنایا ہوئے جس کو بابا بیماری آوے اس نے اللہ دا گھر بند کر دیا جی دین دے مطلب بند کر دیا جی رحمت دے گھر بند کر دیا جی پیچھے ہٹ جاے جس بیماری چھن جائے گی جے قابو بند نبی سبب بنتا ہے نہ علی ولی سبب بنتا ہے پھر کی وجہ کافہ پھر کہن کی ہوے معلوم ہویا یہودین دے ہے حدیث میرے دل میں جنہوں ہی کفر کی تقلید کھڑے ہیں اس شرک عبادت کی تقلید سے نہیں نہیں نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت Starat... اللہ نے شرک کہا وہ کر رہے جیڑی ہے اس کو آتی منف گل کا جواب آئے گا اور وہ بھی پیشاب بول حا آتا ہے بارش ہو رہی ہو حدیث جب, جب, جب, جو جب یو پہ بھی رایا, تو اجاز اجازت ہے حکم نہیں مردو کو شرم مردو کو شرم اجازت حکم ہوتا بولو گا صحیح ہے کے تو سچی دسا جائے مسلمانوں یہ حدیث بار جدو بار ہارتی سال ہو گیا تو بڑے بڑے بیٹھے اپنی زندگی بڑی بڑی ومیاں بارش کرتی تج", ہوئی بول اگر اپنے علاقے کی گل سنیے بارش ہو رہی ہے مسیحت حیس جہی شہر بارے آئی وہ سالویاں دیکھی سنیا ملب جق آئی حقی مدد کراچی لے کر جاب دسو بارش کے موقع حوڑی یاد آئی کبھی دسو کرونے جی رب یاد کرا سی رسول نے یاد کرا سی جیڑا رب رسول نے جس موقع کی گل کی اس موقع یاد کرا کنے یاد کرائے کروڑے بڑا بدل دور میرے سامنے بیٹھا ہونا اس کو ضروری اللہ علیہ وسلم نے بارش کی جو ادھر دیکھو ایک ہے مسجد کی طرف جانا بول رہے نہیں ایک ہے مسجد کی طرف جانا اب جاتے وقت بارش کے دوران کپڑے پلیے ہو جائیں کٹائیاں پلی ہو جائیں اگر وہ نہ ہو تو تلک سکتا ہے فیشل سکتا ہے پاؤں ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے مسجد کی طرف جانا تھا تو پھر آگے جانے سے محروم رہ جائے رسول رحمت اللہ عالمی آپ نے فرمایا رخ خطر ہے اگر کوئی آنا چاہے تو ہم روکتے نہیں لیکن ہم بلاتے بھی نہیں کیونکہ خطرہ ہے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے راستے میں راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بتاؤ یہ راستے سے روکا جا رہا ہے شان شان پہنچنے سے روکا جا رہا ہے کہ مسجد کہ مسجد میرے تیاری لگ رہا ہے تیماری لگ نارا نارائر نارا پڑھ <PE> زعیف کھلے نے بیمار کھلے نے بڑی عمر والے <سؤال> کھلے نے بوڑھے کھلے نے کمزور جس کھلے نے ان پہو نہیں تلاوت بھی کری جاندے ہیں نماز لمبی پڑھائی جاتا ہے حضور نے فرمایا برا امام وہ جڑا نماز لمبی کر دے انو پتہ نہیں پیچھے بیمار کھلے نے پیچھے بوڑھے کھلے نے معلوم ہوے حدیث تصدیق ہے مدینے والے دا بٹھیاں مشیل بیماری سوال پروشی سیلا نائ نارا نائ ریشا زیادہ بندہ شروع ہوئی چاہے دور نے تو گرمایا مدنی نے تو بوڑھے ڈگیا پر لحاظ نماز مسیحا مسیح وسلم پتہ نہیں ہر ایک منہ چران نہیں سننا چاہیے ہر ایک منہس حدیث نہیں سیکھنا چاہیے پتھر بدنی بٹ قران بدلے بیٹھا ہوا عزیز بدلے بیٹھا ہے تا اللہ قران اج فرماںدا ہے مسلمان لوگ قران سن کے اندھے ہو گئے نہیں دیکھ پائے ہائے ہائے ہائے ہائے لم یخر علی لم امر سن وہ جان اندھے بہرے ہو گئے مطلب جو ہے اپنے آپ بولو بولو ہو گیا مدرسہ من خرس ہو گیا مسجد خوش ہو گئی مسلمان خوش ہو گیا نماز ہو گیا بڑا بڑا پتا ہی ہونے سنتا لگتا کیونکہ پہلو ٹوی دسیا چلو راجا تو اللہ تھوڑا خبطی بن جاتا ہے خبطی بن جاتا ہے خبطی بابلو جلدی کوئی ہوش پہانے دیتی اگر ہم گا نہیں وہ شیطان نے انہیں ہتھ کا ہے قوم خبطی ہے او جان تو ہر چلو مربندہ پہلے چھٹیا رسول گڈیاں ادھر کا بہانا لبیا دارا بھی میرے دینوں نے اٹھا تے سمے لال پیہا کا دے واسطے کفر دے نال اللہ سال چ پچھنے رہے ہو اے یہ یہودی کا پھترنے تمہیں قریب کر رہا ہے قران سنانے سے اس گئی سامنے یہ یہ میں کروں اور تابو اسی کو کہہ رہے جو نا خود خدا کر بنے دوسروں کو بن خود بھی کاپرو دوسروں کو بھی کافر بنانے کی کوشش کرو جی جی جی اور ہم اور مسلمان ہیں ذرا رسول بیٹھا ہے کیوں دور ہوتا ہے کیوں نڑے نہیں لگتا ہے صرف دو مسجد کا مطلب مسجد بیمار مر جائے تو مسجد دوسرے بار بڑنا ہی نہیں چاہیے مسجد